السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفح> الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشدو ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدن عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صدق اللہ العظیم دروشریف پڑی اللہ مصلی علی محمد و علی محمد کہ ما صلیت علی کرائیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کہ ما بارکت علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید یکم ہجری کا بیان چل رہا ہے ہجرت کے پہلے سال کا گزشتہ جمعے میں میساک مدینہ جس کو کہتے ہیں یہود کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے چیزہ چیزا نکات آپ کے سامنے ذکر کیے اور اس کے جو نتائج کانسیکوینس کیا تھے اور اس کا کتنا شاندار نتیجہ مدینہ منورہ کی تاریخ میں برامد ہوا اس کے اوپر بات ہوئی تو یکم ہجری میں جو اور جو اہم واقعات ہیں جو پیش آئے ہیں اور بڑے تواتر کے ساتھ جو سیرتی کتابوں میں اس لیے منقول ہے کہ اس کا اثر مدینہ منورہ کی زندگی کے اوپر ایک پڑا گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا کہ جب یہ لوگ مدینہ کے لوگ خزرج کے قبیلے کے لوگ جس میں زیادہ تھے اوس کے تھوڑے سے لوگ تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کی آکر اقبہ کے اندر جس کو بیعت اقبہ کہتے ہیں اس موقع پر انہوں نے آپ سے ایک معلم ایک مدرس ایک استاد مانگا تھا ایک دائی اور ایک مبلغ مانگا تھا کہ جو ہمیں جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو اسلام پڑھائیں گے اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو اسلام کی دعوت دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی کو بھیجا تھا مساب ابن عمیر کو ان کی میزبانی کی تھی اسعد ابن زرارہ نے یہ جو حضرت سید اساد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا ہے یکم ہجری کے اندر یہ بنو نجار کے مشہور قبیلے سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے ننیال تھا آپ کے دادا کا ننیال تھا تو آپ نے ان کو اپنے قبیلے کا نقیب یا نگران بھی مقرر کیا تھا جب آپ نے جب لوگ مسلمان لائے اسلام لائے تھے تو آپ نے ہر کچھ لوگوں کے اوپر نگران مقرر کیے تھے جن کو نقیب کہ بارہ نقیب مقرر کیے تھے ان میں سے ہے کہ اسد ابن زبارہ بھی تھے تو یہ لوگ پھر آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے کہا کہ اسد ابن زدارا کے انتقال کے بعد کہ اب ہمیں کوئی اور نقیب مقرر کر دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم تم میرے مامو ہو یعنی تم لوگ میرے ماموں کا قبیلہ ہے تمہارا نقیب میں ہے۔ اس پر ان لوگوں نے بڑا بڑی خوشی اور بڑے اس کو اپنے لیے بڑا شرف اور بڑا فضل سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ہمارا نقیب قرار دیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داری کا لحاظ فرمایا ان کے ساتھ جو رشتہ داری تھی جو کرابت داری تھی اس کا لحاظ آپ نے اور آپ نے سیرت کتابوں میں لکھا کہ مدینہ نورا پہنچنے کے بعد یوں تو آپ نے کہا کہ اپنی کے بارے میں کہ داؤ فن ہاں امورا اس کو چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم کے مطابق جا کر جہاں بیٹھے گی لیکن آپ کے دل میں یہ تھا کہ یہ برونجار میں کہیں بیٹھے جو میرے جو ہمارا ننیال ہے جس کے ساتھ ہماری اقربتاری اور آپ کی رشتہ داری ہے مکہ میں دو مشہور مشرقین مکہ کے دو بڑے سرداروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید تکلیف اذیت اور آزمائش کا باعث رہے ان کا وہ بھی انتقال ان کا بھی اسی یکم ہجری کو ہوا ہے ایک ولید عبیرہ کا اور دوسرا عاص ابن وائل کا یہ دونوں وہ لوگ تھے جو پوری تیرہ سالہ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن دس لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے ان میں ان دونوں کا شمار ہے ایک عاص ابن وائل کا اور ایک ولید ابن مغیرہ کا اور ان دونوں کو دیکھیں ان دونوں کے بیٹے تاریخ اسلام کے مشہور ترین فاتحین ہیں ایک کے بیٹے حضرت خالد ابن ولید ہیں اور دوسرے کے بیٹے حضرت عمر ابن العاص ہیں جو فاتح مصر ہیں مصر جنہوں نے سیدنا امیر معاویہ مشہور کمانڈر اور ان کے دست راست حضرت سعید آمر ابن آص ابن واحل کے بیٹے ہیں اور سیدنا خالد ابن ولید جو ہیں یہ ولید ابن مغیرہ کے بیٹے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ کی دعوت کا اور آپ کی کمال تربیت کا اعجاز ہے کہ اتنے بڑے دشمنان اسلام کے براہ راست بیٹے یہ نہیں کہ اگلی نسلوں میں کی دسویں نسل پانچویں نسل براہ راست ان کے گھر کے اندر پلنے والے اور اپنے والد کا معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھنے والے اس دشمنی اور اس انعد اور اس تمام خلفشار اور فتنے اور فساد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے دین کے اور اسلام کے اتنے بڑے سپاہی بنے یہ اسلام کا معجزہ ہے اور کہیں کسی دعوت کے اندر یہ تاثیر نہیں دکھائی جا سکتی کہ اس میں اور ایک نہیں ہے ابو جہل کے بیٹے حضر سیدنا اکرما اور امیہ ابن خلف کے بیٹے حضر سیدنا صفان ابن امیہ ایک ایک فرد ایسا ہے کہ اس کے بعد ان کی اگلی نسلوں کو جس کی اپنی قسمت میں اگر اسلام نہیں بھی تھا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ خوش نصیب ہے اس میں شک نہیں کہ انہوں نے اسلام کے خلاف اور صحابہ کے خلاف بڑی بڑی جنگوں کی قیادت کی ہے احد جیسی جنگ کی قیادت کی ہے خندق کی قیادت کی ہے اور مسلمانوں کو جو بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا لیکن ان کی قسمت میں اللہ جلیہ شاہوں نے اسلام لکھا تھا خود اسلام لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں ان کی بیٹی حضور کے گھر کے اندر حضور ان کے داماد ہیں اور ان کو بیٹا اللہ پاک نے سعید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عن جیسا عطا فرمایا جس پر اسلام کی رہتی تاریخ فخر کیا جاتا رہے گا تو یہ, یہ پھر ان کی قسمت تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سب انہی کی نہیں ان کی وہ اہلیہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کتنے تکلیف دہ واقعات اگرچہ تالخی اعتبار سے جو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی بات ہے اس پر سیرت نگاروں کو اختلاف ہے اور ہمارے اس اثر کے بہت مشہور ہندوستانی سیرت نگار عالم ہے اور ان کی بہت بڑی سیرت پر انہوں نے ساری زندگی لگائی ہے اس کی تحقیق کے اوپر وہ حضرات اس واقعے کی صحت کو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ افسانہ نویسوں نے اور داستان طرازوں نے اس کو جو ہے وہ اس واقعے کو زیب داستان کے لئے بڑھایا ہے اور ٹھیک ہے باقی چیزیں تھیں لیکن اس کا کوئی ثبوت جو حدیث کے لئے جو جو ثبوت درکار ہوتا ہے وہ اس کے لئے پورا نہیں بہرحال اگر یہ نہ بھی ہو تو بھی باقی چیزیں کم نہیں ہے اور بھی بہت ساری چیزیں لیکن پھر اللہ جل شاہ نے اسلام بھی کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا اچھا اسی سال یعنی یکم ہجری کو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ کی رخصتی ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقب مکم کرمہ میں ہو چکا تھا اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ کی عمر بیشتر سیرت نگاروں کے نزدیک چھ برس تھی اور رخصتی کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ نو برس تھی اس میں بھی اختلاف تو ہے سیرت نگاروں کا مورخین کا بہت حضرات اس کی ایک سے زائد توجیحات کرتے ہیں لیکن سیرت نگاروں کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ نو سالیہ ورنہ بارہ برس کا قول بھی ہے اور اٹھارہ برس کا قول بھی ہے لیکن بہرحال وہ شاز اقوال ہے زیادہ تر حضرات اسی اسی کو لکھتے ہیں. اچھا یہی وہ مشہور واقعہ جو بیر روما مشہور کنواں جو سعینہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر وقف کیا تھا اور جن دو باتوں کا آپ نے اپنی شہادت کی رات بلوایوں کو اور فسادیوں کو واسطہ دیا تھا وہ وہ بیر روما وہ مشہور کنواں مدینہ منورہ کا جس کا میٹھا پانی اس وقت یہ واحد کنواں تھا جس کا پانی لوگ پینے کے لیے استعمال کرتے تھے اور ایک یہودی کی ملکیت کے اندر تھا اور وہ بہت مہنگا پانی بیچتا تھا غریب مسلمانوں کے لیے خریدنا ممکن نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا مفت ان کو پانی سے پینے دے گا نکالنے دے گا میں اس کے لیے جنت کے اندر ایک چشمے کی ضمانت دیتا ہوں تو سعید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خرید کر وقف کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جو دو سعادتیں تھیں خاص طور پر دونوں پر جنت کی ضمانت تھی ایک مس نبوی کی توسیعی زمین کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات ہجری کے اندر مس نبوی کی توسیع کا فیصلہ فرمایا تو آپ نے کہا تھا کہ جو اس زمین کو خرید کر مسی نبوی کے اصل تو اس کے مالک کو پیغام بھیجا تھا جس کے پاس وہ زمین تھی کہ اگر تم یہ زمین مسیح نبوی کو دے دو تو اس کے عوض مجھ سے جنت میں لے لو تو وہ انہوں نے عذر کیا انہوں نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں اور میرے پاس یہی ٹکڑا ہے زمین کا اور میں ایالدار ہوں میرے بچے ہیں تو اگر مجھے اس کا معاوضہ مل جائے تو بہت اچھا ہوگا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرات صحابہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ماحول بنایا تھا کہ جس میں ایک شخص اپنی رائے یا اپنے خیال کے اظہار میں کتنا آزاد تھا ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملے پھر بات بھی اتنی بڑی اثر ان کو یہ بھی پرواہ نہیں تھی اس بات کی کہ لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے کہ دیکھو اس نے جنت کے عوض جو ہے وہ دنیا کے چند دینار لے لیے اور اس نے جنت کی پیشکش کو قبول نہیں کیا یا قبول تو کیا لیکن مطلب کچھ اور بھی چاہا اس کے ساتھ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور آپ کو جو صحابہ سے محبت تھی شاید ان صاحب کو اس بات کا یقین تھا کہ مجھے جنت میں محل بھی مل جائے گا اور دنیا کی قیمت بھی مل جائے گی اس لیے انہوں نے یہ کہا ہوگا ورنہ صحابی رسول تھے انصاری تھے اس موقع پر بھی اللہ پاک نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یہ شرف عطا فرمایا کہ انہوں نے اس کو اس حصے کو زمین کے انہوں نے تو یہ دونوں یہ دونوں چیزیں بھی جو ہیں یکم ہجری کے مشہور ترین مشہور واقعات میں سے ایک ہے اچھا اس کے بعد ہے سن دو ہجری دو ہجری بڑی بہت تیز رفتار واقعات کی ہجری ہے کیونکہ پہلی ہجری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہجرت ربی ال کے مہینے میں ہوئی ہے تین مہینے گزر چکے ہیں محرم سفر اور ربی الاول تیسرا مہینہ ہے تو یکم ہجری کوئی نو دس مہینوں پر مشتمل سال ہے دو ہجری سے اسلام کے بعض بڑے اہم ترین واقعات کا آغاز ہوتا ہے جس میں سب سے بڑا واقعہ جو دو ہجری کا ہے وہ غزبۃ البدر ہے اور غزبہ بدر سے پہلے جہاد کی مشروعیت جو ہے وہ تو بدین منورہ پہنچتے ہی آ گئی تھی اور اس سے پہلے کیا چیزیں آئی ہیں اس پر ہم انشاءاللہ آج دو ہجری کی کچھ اور ضروری چیزیں کریں گے زندگی رہی تو اگلے جمعے میں غزبہ بدر کے اوپر اور اس کے چیزوں پر تفصیل کے ساتھ دھیان کریں گے بھی دو ہجری کی چیزیں چلیں گی لیکن یہ بڑی بڑا اہم ترین سن ہے اس میں ایک چیز اور یہ ہوئی ہے دو ہجڑی کے اندر کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ قبلہ بنا دیا گیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ابتدا قبلہ بیت المقدس تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ گرما میں تھے تو آپ خانہ کعبہ کے سامنے اس جہد سے نماز پڑھتے تھے جس میں خانہ کعبہ امیڈیٹلی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور یہ وہ سمت اور وہ جہد ہوتی تھی جس میں جو بیت المقدس کی طرف ہوتی تھی یعنی خانہ کعبہ کی اس سمت کو اپنے سامنے رکھتے تھے جس سے آپ کا رخ مبارک بیت المقدس کی طرف ہو جاتا تھا تو ایک ہی وقت کے اندر آپ خانہ کعبہ کی طرف بھی آپ کا منہ ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی آپ کا روح انور ہوتا تھا یہ صورت مدینہ منورہ کے اندر تو ممکن نہیں تھی کیونکہ جہاد بالکل مخالف ہو گئی تھی مدینہ منورہ میں آپ ایک دوسرے کے دوسری طرف ہو گئی تھی اس لیے جو مسجد نبوی کی ابتدائی تعمیر ہوئی پہلی تعمیر جو اس کی ہوئی اس نے بیت المقدس کی طرف اس کا رخ رکھا گیا میں نے آپ کو مسجد نبوی کی تعمیر کے دنوں کے اندر اس کو بتایا بھی تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ شہروں نے شدت کے ساتھ یہ دعائیہ پیدا فرما دی یہ خیال کہ آپ کو شدید قسم کا یہ اشتیاق اور شوق پیدا ہوا کہ یا اللہ بیت اللہ کو کابۃ اللہ کو خانہ کعبہ بنایا جائے اور ہمیں نمازیں اس طرف منہ کر کے پڑھنے کے لیے اس طرف منہ کرنے کا حکم دیا جائے قرآن شریف کے اندر, دوسرے سے خول کے, آغاز کے اندر وہ آیتیں موجود ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ بار بار نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب جبرائیل امین یہ حکم لے کر اترتے ہیں تو پھر یہ حکم دو ہجری کو آ گیا اور کہا گیا فول وجہ کا شفر الحرام کہ اب آپ اپنا روے انور آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں یہ تقریباً سولہ سترہ اٹھارہ سولہ سترہ مہینے اس طرف منہ رہا ہے بیت المقدس کی طرف شابان کا وسط ہے جب دو ہجری کے شعبان کا کا جب یہ حکم آیا کہ اب آپ جو ہے منہ بیت اللہ کی طرف کر لیں تو جب بیت اللہ کی طرف منہ کا حکم آیا وہ جس نماز کے دوران آیا اور جس جگہ کے اوپر آیا آپ حضرات جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہاں جو زیارات کرتے ہیں اس کے اندر ایک مسجد قبلتین کے نام سے ایک مسجد کے اندر آپ لوگ جتنے لوگ گئے ہیں وہاں پر گئے ہوں گے جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد لے جائے تو وہ وہاں یہ وہ جگہ تھی جہاں پر یہ حکم آیا تھا اور ایک ہی نماز کے اندر مسلمانوں نے رخ موڑا تھا جبرعیل مین کے آنے کے اوپر تو چونکہ وہاں ایک ایسی نماز پڑھی گئی تھی جس میں جس کی کچھ رکاتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑی گئی تھیں اور کچھ رکاتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑی گئی تھی اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں قبلتین کا مطلب عربی میں ہوتا ہے دو قبلے دو قبلے جس کے اندر فالو کیے گئے تھے ایک نماز اچھا یہ تفصیل لمبی ہو جائے گی اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ میری خواہش اور کوشش ہے کہ ہم پچاس خطبوں میں پچاس جمعوں میں سیرت مکمل کر لیں ورنہ یہ جو تحویل قبلہ کہتے ہیں اس کو تحویل قبلہ تحویل کہتے ہیں پھیرنے کو منہ پھیرنے کو کسی چیز کو موڑنے کو تو یہ قبلے کی تحویل کیوں ہوئی قرآن شریف میں اس کے اوپر بڑی آیات موجود ہیں اس کی بڑی تفصیلات موجود ہیں اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بڑی آزمائش تھی اس میں کیا آزمائش تھی اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنے میں کس کی آزمائش تھی اور بیت اللہ کی طرف منہ کرنے میں کس کی آزمائش تھی اور اللہ جل شاہ نے اس کے ذریعے وہ تفصیلات ہیں اگر اس کی طرف چلے گئے تو کئی جمعے پھر ہمیں اس کی اس پہ ہو جائیں گے یہ کسی اور وقت میں ان اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے بہرحال حکم وہاں پر آیا دوسری چیز جو دو ہجری کے اندر قائم ہوئی جس کا مسلمانوں کے تعلیمی نظام پر جس کو مسلمانوں کے منظم تعلیمی نظام اور اصلاحی نظام کی اساس اور بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے مسلمانوں میں جتنے بھی دینی تعلیمی نظام چل رہے ہیں اگر ان سے ان کی بنیاد پوچھی جائے تو وہ اپنی نسبت جس طرف کرتے ہیں یا مسلمانوں میں جتنے اصلاحی تزکی اور ارشاد کے نظام چل رہے ہیں اگر ان سے ان کی بنیاد پوچھی جائے اور ان کا ان کی ابتدا اور آغاز پوچھا جائے تو اپنی نسبت جس طرف کرتے ہیں وہ اس درسگاہ کا اور اس خانقاہ کا آغاز جو ہے وہ دو ہجری کے اندر مصنبی کے اندر صفحہ کے نام سے ہوا ہے صفہ عربی کے اندر سائبان یا سایہ دار جگہ کو کہتے ہیں اور یہ دو ہجری میں اس وقت ہوا کہ جب خانہ جب تحویل قبلہ ہو گیا اور اب منہ مغرب کی طرف ہو گیا جب مسلمانوں کا قبلے کے اندر دوسری سامنے کی طرف ہوا تو جو پچ جہاں پہلے کی طرف جو قبلہ تھا اس جگہ پر ایک چھپر اور ایک صاحبان ڈال دیا گیا اور اس میں وہ مسلمان جنہوں نے اپنی زندگیاں تحصیل علم کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے کے لیے وقف کرنا طے کر لیا تھا یہ ان کا ٹھکانہ اور ان کی جگہ بنی یعنی مصر نبوی کے اندر بیک وقت دو عظیم الشان نظام شروع ہوئے کہ ایک تو ان حضرات کو تعلیمی فائدہ ہوگا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کریں گے آپ کے آپ کو آپ سے باتیں سنیں گے آپ کی احادیث مبارکہ سنیں گے قرآن سنیں گے نازل ہوتا رہے گا یہ سب سے پہلے سنتے رہیں گے آپ کی قرآن کی جو تشریحات ہیں جو توضیحات ہیں جو تفسیر ہے وہ بھی سنتے رہیں گے آپ سے اور آپ کی صحبت اٹھائیں گے آ, آپ کے ساتھ رہیں گے تو یہ لوگ اس چیز کو اپنی زندگی کی ترجیح بنا کر مسیح نبی کے اندر مقیم ہوگا اچھا ان کی تعداد کتنی رہی یہ مختلف ادوار میں مختلف ہے سعید ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ہے اور وہ ان کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ اساب صفہ کے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک زمانے میں یہ تعداد ستر بھی رہی ہے اسی بھی رہی ہے اور دیگر صحابہ کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تعداد ایک دور کے اندر چار سو تک بھی گئی ہے یہ لوگ مسجد میں صبح و شام مقیم رہتے تھے کام کوئی اور نہیں کرتے تھے عام طور پر یعنی آپ ہی کی صحبت ہی ان کی پہلی ترجیح تھی اور تعلیم حاصل کرنا ان کی پہلی ترجیح تھی اور آج جس طرح ہمارے لوگ اگر کوئی تعلیم کو دینی تعلیم کو تزکیے کو اپنی ترجیح بنا لے تو اس کو معاشرے میں مشورے دینے والے لوگ کتنے سارے ہوتے ہیں کہ مولی صاحب کو کام نہیں کیا کرو ان کو کسی صحابی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ بھائی صفحہ چھوڑو کوئی باہر بازار بھی جاؤ کوئی کھیت بھی جاؤ اتنے بڑے بڑے سمجھدار صحابہ موجود تھے ان کو بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب سمجھتے تھے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اور آپ سے تعلیم کیونکہ ان سے امت نے پھر فائدہ اٹھانا تھا بعد میں یہ حدیث کے بڑے بڑے راوی ہیں سارے کے سارے سارے واقعات انہوں نے بیان کیے حدیث جو آج ہم تک پہنچی ہیں جو ہمارے لئے زندگی گزارنے کا اور زندگی کو وہی کی ترتیب کے مطابق گزارنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے وہ انہی حضرات کی مہربانی ہے ان کے کتنے سال تھے زیادہ سے زیادہ دس برس بنتے ہیں زیادہ سے زیادہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک انہوں نے جو دس برس دیے 10 برس اور امت کے لیے لاکھوں برس کا سامان کر گئے لاکھوں برس تک انہ صفا سے امت فائدہ اٹھاتی رہے گی جب تک قیامت قائم ہوگی اصحاب صفہ کا فیضان جاری رہے گا ان کے تو دس برس تھے صرف اور اس دس برس میں انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کو اپنی ترجیح نہیں بنایا کمانے کو مال کمانے کو اپنی ترجیح نہیں بنایا اور اپنے ان اوقات کو سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کو فوکس کر کے انہی کی جانب اپنی تمام توجہات مبزول کر کے فیض حاصل کیا علم حاصل کیا روحانیت حاصل کی قرآن حاصل کیا حدیث حاصل کی تو اس سے بڑا بہتر سودا اور کس کا ہو سکتا ہے تو ان میں سیدنا ابو حران رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یہ فکرہ صحابہ تھے اور صفحہ میں رہنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ کے گھر نہیں تھے اور انہوں نے گھر بار کی فکر نہیں کی تھی ہاں ان میں سے بازوں کی بعض باز اوقا جیسے عبداللہ ابن عمر اساب صفحہ میں سے لیکن شادی ہو گئی نکاح سے پہلے ادھر رہے شادی ہو گئی پھر اپنے گھر لے لیا چھوٹا سا اور اہلیہ کے پاس رہنے لگے اور وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے کہتے ہیں کہ سید ابو ریر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دور صفحہ کا گزارا چونکہ ہم لوگ کماتے نہیں تھے اور ہم تو بس ٹپٹکی باندھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے تھے جب آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے ہم مسجد میں بیٹھ جاتے تھے گھر آپ, گھر آپ کو پتا ہی ہے مسجد سے دروازہ آپ کے حجرا عائشہ کا باقی ازواج کے حجرے بھی یہی ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر تھے سارے, کے سارے تو فرماتے کہ ہم نے اس میں بڑی بھوک دیکھی ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ جو مجاہد سے منقول ہے کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں یعنی اللہ جل کی قسم ہے کہ بعض اوقات بھوک کی شدت کی وجہ سے جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کو اپنے پیٹ میں ایک ٹھنڈک اور خنکی کا احساس ہوتا ہے شدید بھوک کے اندر تو کہتے ہیں اس پیٹ کی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک عجیب قسم کے انسان کو وہ احساس ہوتا ہے اور کہتے ہیں میں اس کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین کے ساتھ لگا لیا کرتا تھا اور کہ مجھے کچھ شاید زمین کی نمی سے میری کوئی طبیعت ٹھیک ہو شدت کی وجہ سے اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ہاں اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا کرتے تھے تاکہ سیدھے کھڑے ہو سکے کیونکہ بہت خالی پیٹ جب ہوتا ہے تو کمر اس میں جھک جاتی ہے پھر اپنا ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ سیدنا ابو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یہ پوری کی پوری روایت بخاری شریف کی کتاب الرق کے اندر موجود ہے سعید ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھوک کی شدت سے نہ بے تاب ہوگی اور میں نے سوچا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور مجھے کھانا کھلا دے تو کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو سیدنا نہ صدیق رضی اللہ عنہ مجھے گزرتے ہوئے نظر آئے سوال میں نہیں کرنا چاہتا تھا یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ مجھے کھانا کھلائیں صحابہ کے اندر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی جو ممانعت فرمائی تھی اگرچہ یہ جو بھوکے تو استراری ہے اور استرار کے اندر تو اجازت بھی ہے لیکن صحابہ کا تقویٰ تھا سوال نہیں کرنا چاہتے مانگنا نہیں چاہتے تھے تو کہتے میں نے سوچا کہ میں ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال پوچھتا ہوں دینی علمی تو مجھے اس کا جواب عنایت کرتے ہوئے جب میرے چہرے پر نگاہ ڈالیں گے تو میری غیر معمولی بھوک کی کیفیت پہچان جائیں گے اور بکر صدیق کے میں ساتھ لے جا کر کچھ کھلا دیں گے تو کہتے ہیں میں نے بکر صدیق سے کہا کہ جی میں آپ سے قرآن کی ایک آیت سمجھنا چاہتا ہوں تو ان کا جی پوچھو تو میں نے قرآن کی آیت بیان کی انہوں نے مجھے اس کا مطلب بیان کیا اور روانہ ہو گئے تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی تو یعنی یہ مسئلہ تو نہیں ہو سکا کہتے اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آتے نظر آئے میں نے اس سے کہا کہ جی آپ سے قرآن کی ایک پوچھنا چاہتا ہوں مطلب یہ تھا کہ مجھے دیکھیں گے میرے چہرے پر ان کو بھوک کے آسار نظر آئیں گے تو کہتے ہیں کہ ان جی کا پوچھو میں نے پوچھا انہوں نے مجھے شاید کا مطلب بیان کیا اور روانہ ہوں گے کہتے ہیں کہ اب میں دونوں چلے گئے کہتے تھے میں دیکھا تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے کہتے ہیں میرا کچھ پوچھنے سے پہلے آپ نے میری طرف کہا کہ میری طرف دیکھا اور آپ مسکرائے اور آپ پہچان گئے کہ بو را کیوں کھڑا ہے آپ نے کہا کہ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ بو میرے ساتھ ہو تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا تو آپ اپنے گھر لے گئے کہتے ہیں گھر لے گئے تو گھر میں جا کر نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے امول المؤمنین سے انہوں نے کہا ایک دودھ کا پیالہ بھیج دیا کہ یہ دودھ کا پیالہ گھر میں آپ نے پوچھا کہاں سے آیا اس نے پوچھا کہ نہیں ہے آپ کو پہلے میں نے بتایا صدقہ نہیں کھاتے تھے تو کہا کہ کہاں سے آیا تو امرومین نے کہا کہ جی یہ حدیہ آیا ہے کسی کی طرف سے آپ کے لیے تو آپ نے جب یہ دیکھا تھا تو, تو ابو ریہرا رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے ظاہر ہے پیالہ دودھ کا دیکھ کر کیونکہ آپ لے کر گئے تو حضور نے ان سے کہا کہ ابو ریرا جاؤ سارے صفا والوں کو بلا لا حضر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں, میں نے سوچا کہ یہ پیالہ تو بمشکل اتنا ہے کہ مجھ جیسا بھوکا آدمی پی لے تو اس میں سے کچھ بچے گا نہیں زیادہ زیادہ میں اتنا چھوڑ دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ سندوش فرما اس سے زیادہ تو اس میں ہے نہیں ادھر سے آف اور مارے سارے صفحہ والوں کو بلا کر لیا تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ آیا کہ یہ اگر اس طرح ہم دونوں ہی پی لیتے تو بہتر تھا لیکن ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا صحابہ کی تربیت تھی وہ اس کے اندر کوئی چونچ رہا تو کرتے نہیں تھے کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کر بلا لایا ساروں کو تو ساروں کا مطلب یہ ظاہر بات ہے وہ سارے کوئی آپ کے گھر کے اندر تو آ نہیں سکتے تھے اتنا بڑا تو پھر گھر تھا نہیں وہ جو مسجد کا وہ حصہ جہاں پر وہ لوگ بیٹھتے تھے پیچھے کے دارے. ادھر سے لا کر حضور کے دروازے کے سامنے بٹھا دیا ہوگا مسجدی کے اندر کیونکہ اگر وہ کم سے کم اسی بھی تھے تو حضورے گھر میں تو اسی لوگوں کی گنجائش تو نہیں تھی بیٹھنے کی بھی نہیں تھی تو کہتے ہیں میں لے آیا آپ سر سم نے پیالہ مجھے دیا اور کہا کہ ان کو پلانا شروع کرو تو کہتے میں نے ایک کو دیا وہ پیتے تھے پیتے تھے پیتے تھے جتنا انہوں نے پینا ہوتا تھا وہ, جب وہ پورا پی لیتے تھے پھر میں ان سے لے لیتا تھا دوسرے کو دیتا پھر میں تیسرے کو دیتا پھر میں چوتھے کو دیتا پھر. حضب الرحرا فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے ہی صفا کے تمام لوگوں نے وہ دودھ پی لیا اور جب وہ پی لیا تو آخری میں بچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب کہتے ہیں کہ حضور نے میری دیکھا اور مسکرائے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میری کیا کیفیت ہوئی ہوگی کی ہر ایک کو پیالہ پکڑاتے ہوئے یہ خیال آتا ہوگا کہ شاید اب یہ ختم کر دے گا آپ کسی اس آدمی کا سوچیں جس کو شدید ترین بھوک لگی ہوئی ہو کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب وہ پیالہ پکڑاتے ہوں گے کیا پتا نہیں اس میں سے کچھ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا تو آپ نے ان کو دیکھ کے مسکرایا کیونکہ آپ ابو رحرا رہ کی کیفیت سمجھ رہے تھے ساری کی ساری کی کیا آپ نے فرمایا ابرہ اب میں اور توں رہ صرف ان کا جی بالکل تو آپ نے کہا کہ چلو اب تم پینا شروع تو کہتے ہیں میں نے پیا تو بھی پی کر رکھو. پھر مروتن حضور کی طرف بڑھا دیتا تھا تو آپ کہتے ہیں نہیں اور پیو پھر میں بڑھا دیتا آپ کہتے نہیں اور پیو کہتے ہیں پیتا رہ, پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا رہ. حضرت رہ رہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کہتے رہے پیو اور پیو اور پیو اور پیو, اور پیو. تو کہتے ہیں کسم ہے اس ذات کی جس نے حق دے کر آپ کو بھیجا ہے میں نے آخر کے اندر قسم کھا کر حضور کو یقین دلایا کہ یار بالکل اس ذات پاک کی یا رسول اللہ جس نے حق دے کر آپ کو بھیجا ہے اب میرے اندر مزید گنجائش نہیں ہے پینے کی تب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالہ اپنے ہاتھ میں تھاما اور بسم اللہ لے کر آپ نے پیا اور پیالے کو ختم کر کے رکھ دیا تو یہ ان حضرات کا, کا طریقہ تھا زندگی گزارنے کا اور اسی بحر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشقتیں تو برداشت کی لیکن آج اس امت کو پانچ ہزار حدیثوں کا عطا فرمایا پانچ ہزار سے زائد روایات ہمارے پاس بحر رضی اللہ تعالیٰ سے پہنچی اور یہ اسی اس مشقت کے ساتھ پہنچی آج ہمیں تو کسی بندے کو ہم اس حالت میں دیکھ لیں ہمیں اس پہ رحمانہ شروع ہو جاتا ہے ہائے بےچارے مولوی صاحب کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے آج یہ نہیں ہے اس کی کوئی, کوئی اور قیمت ہوتی ہے جو بندہ وسول کے ٹھیک ہے دنیا کی کچھ چیزوں کو وہ رضاکارانہ بور رضی اللہ تعالیٰ کاروبار بھی کر سکتے تھے کھیتی باڑی بھی کر سکتے تھے سارے رستے ان کے سامنے بھی کھلے تھے انہوں نے ترجیح اس بات کو دی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور آپ سے آپ کے ارشادات کو سننا آپ کی باتوں کو سننا اچھا یہ اس کا طریقہ یہ رہا کہ وہاں کوئی باقاعدہ لنگر یا مطبخ، یعنی کوئی کچن تو تھا نہیں صاب صفہ کا تو یہ کھاتے کیسے تھے صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغنیا صحابہ پر یعنی مالدار صحابہ پر کھاتے پیتے صحابہ پر کاروبار کرنے والے کھیتی باڑی کرنے والے صحابہ پر ان کو تقسیم کر دیا کرتے تھے اور فرمایا کہ کسی کے ہر ایک کی وسعت اور اس کی توفیق کے مطابق کسی کو دو صحابہ دو صفہ والے دے دیے کہ تم ان کو لے جاؤ اپنے ساتھ کسی کو, دو دے کسی کو دو دے دیے کسی کو دو دے دیے کسی کو دو دے دیے اور کچھ کچھ لوگ زیادہ بھی لے کر جاتے تھے اور محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ سعد ابن ابادا جو کہ سردار تھے خزرج کے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اسی اسی لوگ رات کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے اسی لوگ اپنے گھر لے جاتے تھے ان میں سے اور ان کو کھانا کھلا کر واپس مسجد بھیج دیا کرتے تھے مسجد آ جائے کرتے تھے یہ ان کا عام طور پر طریقہ تھا ایک چیز اور تھی صفا کی جو اب بھی مسجد نبوی کے اندر دیکھی جا سکتی اگر آپ کو مس نبوی میں موجودہ مسجد نبوی میں آپ اگزیکٹلی exactly وہ جگہ لوکیٹ کرنا چاہیں جہاں پر تھا تو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ایک دفعہ بتایا ہے کہ ایک نبوی کے اندر قبلے کی مخالف سنت کے اندر دوسری طرف ایک چبوترہ ہے جس کو لوگ صفحہ کا چبوترہ سمجھ کر وہاں پر بہت زیادہ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت حالانکہ اس کا صفحہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو دبکت الاغوات ہے یہ بس نبوی کے خدام کے بیٹھنے کی جگہ تھی اور یہ اس زمانے کی بس نبوی سے باہر ہے کیونکہ آپ جب اس کی ڈائریکشن دیکھیں گے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک حضرت عائشہ کا جو ہُزر روزہ شریف جو ہے روزہ مبارکہ روزہ مبارکہ کے جو پیچھے مکان تھا جس تک یہ سبز رنگ کی جالی گئی ہوئی ہے یہ حضرت حلفاطمت الظہرا کا گھر تھا حضرت حلفاطمت الزہرا کے گھر کے سامنے ہے وہ جو موجودہ چبوترا جو اگر آپ نے دیکھا ہو یعنی حلفاطمت الزہرا کے گھر کی دیوار اور اس چبوترے کے درمیان ایک گزرنے کا پیسج ہے اگر آپ نے دیکھا ہو خیال کیا اس کو لوگ صفح کا چبوترا سمجھتے ہیں ادھر نہیں اسی کے ساتھ پیرل تقریبا مزید آپ اس طرف جائیں دروازے کی طرف نہیں جائیں دوسری طرف جائیں مسجد کی طرف جائیں تو آپ کو چھت کے اوپر ایک ڈیزائن نظر آئے اور وہ ڈیزائن جیسا میں ہر وقت بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ترکوں کو جزائے خیر فرمائے انہوں نے یہ چیزیں محفوظ رکھی اور جس, جس زمانے تک حرمین شریفین کا نظام ان کے ہاتھ میں رہا تو چیزیں محفوظ رہیں اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اب نیچے تو کوئی علامت بنانی مشکل ہوتی تو چھت پر علامتیں بنائی ہیں اس جگہ کے اوپر اگر آپ چھت کو دیکھیں گے تو وہاں پر کھجور کے خوشے بنے ہوئے ہیں آ, سونا سونے والے پانی سے یعنی جو سونا جس طرح چڑھا ہوا تھا ان کے سنہرے رنگ کے وہ کھجور کے خوشوں کی آپ کو چھت کے اوپر نظر آئے گا اس کی مناسبت یہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں صفحہ والے صفحہ والوں کا چبوترا تھا جہاں یہ رہتے تھے ان کا چھپر یہاں پر تھا اس کی مناسبت یہ ہے خجور کے جو خوشے انہوں نے وہاں پر بنائے ہیں تعمیر کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے فرمایا جن لوگوں کے باغات تھے جن صحابہ کے خاص طور پر انصاریوں کے باغات تھے انصاری حضرات کے وہ اپنے باغات سے کھجور لا کر یہ یہاں پر ایک تار باندھی ہوئی تھی اس چھپر کے نیچے اس میں لا کے کھجور کے خوشے لٹکا دیا کرتے تھے اس کو صفحہ والے جھاڑ لیا کرتے تھے صبح صبح جتنی کھجوریں گر جاتی تھی اس کو تھے کچھ وہاں رہ جاتی تھی اور یہ آپ نے ایک دفعہ حکم بھی فرمایا تھا باغ والوں کو کہ اپنے باغ سے ایک ایک خوشہ لا کر یہاں پر صفحہ والوں کے لا کے لگا دیا کریں تو یہ اور حضرت سیدنا معاذ میں جبل رضی اللہ تعالیٰ اس چیز کے نگران تھے منتظم تھے اس کے کھجورے آئیں گی کیسے لگائی جائیں گی کیسے تقسیم کی جائیں گی وہ کہتے ہیں اس میں سے صحابہ جو پک رہی ہوتی تھی ان کو اتار لیا جھاڑ لیتے تھے ایک لکڑی مارتے تھے تو پکی ہوئی جھڑ تھی اور جو تھوڑی نسبتاً ابھی سخت ہوتی تھی وہ رہ جاتی تھی اس طرح وہ خوشہ کئی دن استعمال ہوتا تھا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے دستے مبارک میں ایک اسات تھا آپ نے اس اثا سے ایسے خوشوں کو آپ دیکھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک خوشہ اس میں ایسا تھا جس میں سڑی ہوئی کھجوریں تھیں اور خراب کھجوریں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بس ناراضی کا اظہار تو نہیں کیا ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ نے کہا کہ اگر یہ خوشے والا چاہتا تو اس سے بہتر کھجورے بھی لا سکتا تھا دیکھیں کیسے اخلاق ہے یہ ملحب نہیں ملحب فرمایا کہ دیکھو ملحب کیسی گندی کھجوریں لے کر آیا دیکھو کیسی یہ صفحہ والے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہے اس طرح کیوں بات نہیں کرا بس آپ نے کھجوروں کو دیکھ رہے تھے اپنے آسا سے تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خوشے والا جو یہ خوشہ لے کر آیا ہے اگر یہ چاہتا تو اس سے بہتر خوشہ بھی لا سکتا تھا اس میں تلقین تھی ترغیب تھی کہ جب اللہ کے رستے میں کوئی مال نکالو تو اچھا مال نکالو اچھی چیز اس میں سے جتنی بہتر دیکھو انسان اللہ کو جب دے رہا ہو تو اللہ کے شائن شان دے اللہ جیسے ہم اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں میں ان کے شائن شان اکرام کرتے ہیں آپ لوگ ہمارے حضرت میرے شیخ و مرشد ایک بات ہمیں شہر شاد فرماتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ آپ کے گھر میں ایک فقیر ہے فقیر اور آپ اس کے لیے سوچے کہ نہیں میں اس کو بچا کچا کھانا نہیں دوں گا میں اس کے لیے مرغی پکواتا ہوں تو آپ نے مرغی خاص اس فقیر کے اس کو بٹھا دیا اور آپ اس کو مرغی کھلائی آپ اپنے دل میں سوچیں گے کہ آج تو میں نے اخلاق کی انتہا کر دی اس کے ساتھ ایسا معاملہ تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا لوگ تو جو گھر میں یا جو اول تو جو بچا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں جو خود کھانے کا نہیں ہوتا فریج میں جو پرانے پڑے سالن ہوتے ہیں وہی فقراء کو دیے جاتے ہیں زیادہ زیادہ جو تازہ پکاوا کھانا ہے اس میں سے دے دیا جاتا ہے یہ سب سے بڑی بات سمجھی جاتی ہے لیکن اس کے لیے کوئی چیز پکوا کر دینا ہی ہو تو آپ سوچ رہے ہوں میں نے بہت بڑا کام کیا میں نے بالکل انتہا کر دی سخاوت کی اور انتہا کر دی اخلاق کی پھر آپ پر انکشاف ہو کہ وہ فقیر نہیں تھا وہ تو بادشاہ تھا وہ بھیس بدل کر آیا تھا اب آپ اپنی مرغی پر شرمسار ہو جائیں گے آپ کہیں گے کہ مجھے کاش پتہ ہوتا ہے یہ بادشاہ تھا پھر تو میں یہ کرتا اور میں یہ کرتا اور میں یہ کرتا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے کی حیثیت کے مطابق بندہ اپنے اکرام کو ویلیو کرتا ہے اس کو وزن دیتا ہے اگر وہ فقیر تھا تو آپ کے خیال میں اس کی مرغی بھی بہت ہے اس کے لیے آپ کو پتہ چلے کہ وہ بادشاہ تھا تو آپ کو اپنی مرغی کچھ بھی نظر نہیں آئے گی یہی معاملہ اللہ چل نشانوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں انسان اللہ کو دیتا ہے اللہ کے لیے دیتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی شاع نشان ہونا چاہیے اسی لیے کہا گیا کہ لن تن برا ہتہ تم مما کے اونچے درجات کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کے رستے کے اندر وہ نہ دو جس کے ساتھ تم نے مانو میں دل لگایا جس چیز کے ساتھ تمہارا دل لگا ہوا ہے تمہارا دل اٹکا ہوا ہے تمہاری جو محبوب ترین چیز ہے جب تک تم اس کو اللہ کے رستے میں نہیں دو گے لن البر تم نیکی کے اونچے درجات تک نہیں پہنچ سکتے اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رستے میں اپنے گھر کا کچرا نکال دینا پھر خوش ہونا کہ بس ہم نے بہت بڑی چیرٹی کر لی ہم نے بہت بڑا جو ہے نا وہ چیزیں دے دی جو ہمارے کسی کام کی نہیں تھی یہ نہیں یہ صحابہ کرام کی ترتیب یہ نہیں تھی ایک, ایک صحابی نے یہ یہ حدیث اس کی تفسیر میں جو علماء نے بیان کیا صحابہ نے یہ آئے جب نازل ہوئی لند نار البرحت طاطن فیقومی ماتوحبون کہ اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کر دی کہ مجھے تو وہ چاہیے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے مجھے وہ چاہیے تم سے اپنی پسندیدہ چیزیں میرے رستے کے اندر دو تو صحابہ نے اس آیت کو سن کر جو چیزیں اپنی ملک سے نکالی اس کی تفصیلات صحابہ کی زندگیوں کے اندر موجود ہے باہر تو یہ, یہ ان کا میں کہہ رہا تھا کہ صفحہ والوں کے لیے چیزیں لا کر رکھی جاتی تھی اس لیے مساجد کے اندر پانی کا بندوبست کرنا یا ایسے علاقے اب ہم لوگوں کے محلے تو خیر ایسے ہیں یہاں پر تو پتہ کو ہی ہے کہ ایسے غربا نہیں ہوتے لیکن دیہاتی علاقوں کے اندر اور ایسے جگہوں پر جہاں پر غریب لوگ رہتے ہوں تو وہاں پر مسجدوں کے اندر ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی بندوبست کرنا یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور یہ ایک مسلمانوں کی اجتماعیت کا وہ بھی ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی کو کہ مسیح سے اس کو ٹھنڈا پانی مل جائے مسیح سے جہاں پر جن علاقوں میں خصوصاً پانی کی قلت ہوتی ہے یا صاف پانی نہیں ملتا یا ٹھنڈا پانی نہیں ملتا یا کوئی کھانے پینے کی چیز کو وہاں ملے تو یہ صفحہ کی اس درسگاہ کے ساتھ صفحہ کی اس خانقاہ کے ساتھ اس کی مشابت ہو جائے گی اور حضرات صفحہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے ٹھیک ہے صفحہ والوں ایک دفعہ بھی آپ نے والوں سے یہ ارشاد نہیں فرمایا ورنہ کے ارشاد کی دیر تھی کیا ابو نے کہا تھا کہ اٹھو مسجدیں چھوڑو اور جاؤ بازاروں کے اندر کماؤ سارے کے سارے تو کیا مشکل تھی ان لوگوں کے لیے اگر حضور کے ارشاد آ جاتا اپ ان کو دیکھ کر کیا ارشاد فرماتے تھے یہ روایت ہمارے سامنے موجود ہے کہ فرمایا کہ لو تعلمون مالکم عند الله لو تعلمون مالکم عند الله لا احببتم ان تزدادوا فقرا کہ اے والو اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری اس مشقت کے عوض میں اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے تو تم کہو گے کہ تمہارے فقر کے اندر مزید اضافہ ہو جائے۔ اگر تمہیں اس کا صلہ پتہ چل جائے جو اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے اس وجہ سے کہ تم نے عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کی بجائے ایک اور طرح کی زندگی جس کے اندر خالصتا تعلیم کے لیے اور تزکیے کے لیے جو تمہاری زندگی وقف ہے اس کو اس طرح سے تم نے تم نے طے پر وقت کم ہے بلکہ تقریباً ختم ہے چند اسماع اساب صفح میں آپ کو بتا دوں اور میں نے سب بتایا کہ ان کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی حدب ریر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ستر اسی تک بھی پہنچتی تھی اور علامہ شہاب سہر نے وارف المعارف میں لکھا ہے کہ یہ تعداد چار سو تک بھی پہنچتی تھی تو ظاہر ہے وہ سارے نام تو نہیں لیکن میں آپ کو چند نام بتاتا ہوں یہ ان دس نام بتاتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن سے اپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ اس میں شامل تھے مثلا حضرات اشرہ مبشرہ میں سے ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت عمار ابن یاسر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چار لوگوں سے قران سیکھو خذ القرآن من اربع چار لوگوں سے قران سیکھو ان چار میں پہلا نام عبداللہ ابن مسعود کا لیا تھا اور دوسرا نام علی مرتضی شیر خدا کا لیا تھا تو عبداللہ ابن مسود صفح میں سے کہ دیکھیں اس درجے تک پہنچے گا حضور نے کہا کہ اب قرآن کسی نے پڑھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے پڑھے علی متضاء سے پڑھے زید ابن ثابت سے پڑھے ابئی ابن کعب سے پڑھے اور مقداد ہیں خباب ابن ارتھ جن کی تکلیفوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے حضرت بلال ابن رباح بلال حبشی جن کو لوگ کہتے ہیں حضرت زید ابن خطاب یہ عمر ابن خطاب کے بھائی ہیں زید ابن خطاب اور حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے اپنی شادی ہونے سے پہلے تک صفحہ کے اندر تھے شادی کے بعد پہ گھر منتقل ہو گئے جناب سلمان فارسی جن کے ایمان لانے کا تذکرہ پسے جمعے کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ کیا صفا والوں میں سے تھے حضیفہ ابن یمان یہ وہ, ان وہ صاحب ہے جن کو حضور نے نام بنا منافقین کے بارے میں بتایا تھا یہ ان کو کہتے ہیں صاحب سر رسول اللہ صاحب سر یہ حضور کے رازدان تھے ان کو رازدان رسول کہتے ہیں تو یہ یہ ان کے اندر تھے اور حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جن سے احادیث کی روایات موجود ہیں اس لیے آپ بیشتر حدیثیں سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ قال ابو حرا سے شروع ہوتی ہے کہ ابو ریرا نے کہا ابو حرا نے کہا ابو حرا نے کہا تو سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں سے یہ کم سے کم وہ دس لوگ ہیں اس کے علاوہ باقی دو ہجری میں کیا ہوا وہ کچھ چیزیں رہ گئی وہ کل اور اگر کل سے مراد اگلا جمعہ اور اگر ہو سکا تو بدر اگلے جمعے انشاءاللہ شروع کریں گے نہ ہو سکا تو انشاءاللہ اس سے اگلے جمعے اللہ عمل کی توفیق نصیف ہو.